وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں اسمانو ہے اور زمیں کے خزنی مگر منفقو ہے کو سمجھناؤ۔